من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء پچھلے دونوں رقو میں تحویل قبلہ کے مضمون کی تمہید باندھی گئی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی افضلیت شریعت حقہ کی افضلیت اور کریما کا صد السلام کی افضلیت آقل صاحد السلام کی امت کی افضلیت کو بیان کیا گیا آگے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوگا اور ساتھ ساتھ آلیہ اسلام کا جو قبلہ ہے اس کی افضلیت بیان ہوگی تو یہ امت بھی افضل اعلیٰ اس امت کا نبی بھی افضل اولا اس امت کا قبلہ بھی افضل والا تو یہ ذہن میں رہے کہ اس تحویل قبلہ سے پہلے یہ آئے مبارک ناز ضروری ربت بارک و تعالیٰ ارشا فرما دیا سیق الصفہ ان قریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے ان قریب بے وقوف یہ اعتراض کریں گے, گے یہ سین جو ہے یہ استقبال کا ہے یہ سین کس کا ہے ہاں یہ سین اگر مظاہرے پہ داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل, مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا اور یہ آج کے جو سبق ہے یہ اور آگے جو آ رہا ہے اس کا مرکزی نکتہ مرکزی جو ایک مضمون ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو رب عال کے حکم کا پابند بنایا جائے بندہ مومن چونکہ چنانچہ کرنے والا نہ ہو حکمت پوچھنے والا نہ ہو سر اور راز پوچھنے والا نہ ہو یہ حکم رب نے دیا تو کیوں دیا نہ نا نا نا یہی تربیت کی جا رہی ہے اس امت کی کہ یہ امت جو ہے وہ صرف رب کے حکم کو دیکھے جیسے کچھ دن پہلے یہ بیان کیا تھا رب تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حج کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ ہی ایسے تھے اربات پہ اڑی کرنے والے تھے حج کا حکم صرف اسی امت کو بنی اسرائیل کو نہیں دیا گیا اس امت کو دیا گیا حج کا حکم تو یہ امت جو ہے حج کرنے لگی کیونکہ حج جو ہے جہاں پہ عقل تقاضا کرتا ہے ان عبادات کا وہاں پہ آشقانہ عبادت بھی ہے حج ہے اس کا تعلق عشق کے ساتھ بھی ہے تو عشق جو ہے وہ بندے سے بہت کچھ کرواتا ہے جس نعمت سے جس دولت سے وہ لوگ خالی تھے یہ ان کے پاس نہیں تھی تو اس لیے انہیں وہ حکم ہی نہیں دیا گیا کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا جی یہ دیکھیں ابھی تک تحویلِ قبلہ کا حکم نہیں آیا ابھی تک انہوں نے اطراض نہیں کیا رب تبارک و نے انہیں پہلے بے وقوف کہہ دیا ہے <سؤال> رب تعالی نے پہلے انہیں احمد کہہ دیا ہے صفحت کے مارے ہیں سارے یہ <سؤال> <سؤال> رہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی مدینہ منورہ میں سترہ مہینے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں سمجھ آیا مسئلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اب کچھ لوگ وہ تھے جو قریش کے تھے مکہ کے رہنے والے لوگ تھے ہجرت کر کے وہاں سے یہاں آئے تھے وہ چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے کعبہ ان کا پڑوسی تھا وہ کعبے کے پڑوسی تھے کعبہ ان کے جوار میں تھا وہ کعبے کے جوار میں تھے اب ان کے لیے کعبے کا قبلہ ہونا چھوڑنا کعبے کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف منہ کرنا نماز پڑھنا یہ ان کے جذبہ وطنیت کے خلاف تھا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہر بندے کو اپنے وطن کی چیزیں پسند ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے ہمارے پاکستانیوں کو برانڈ پسند ہوتا ہے باہر کی چیزیں پسند ہوتی ہیں تو جذبہ وطنیت جو ہے وہ بندے کو تاثب پہ ابھارتا ہے دوسرے وطن سے نفرت اور دوسرے وطن کے ساتھ محبت کا نہ ہونا یہ ایک جذباتی بات ہے بندے کے اندر پائی جاتی ہے یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے وطن کا کلمہ پڑا ہوتا ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو ان کے لیے کوئی چیز کوئی وقت نہیں رکھتی ان کے لیے ربط بارک وطالعہ کا حکم ہی وقت رکھتا ہے تو یہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے یہاں آئے تھے ان کے لیے کعبے کو چھوڑنا کعبے کا قبلہ ہونا چھوڑنا کعبے کی طرف سے منہ کسی اور کی طرف پھیرنا یہ ایک مشکل قدم تھا اور مدینے آ کر وہ لوگ جو یہودیوں سے ادھر آئے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کا اب آکر علیہ سعد السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ چونکہ بیت المقدس شام جو ہے یہ یہودیوں کا وطن تھا وطنسری تو ان کا وہی تھا نا وہی پہ سارے انبیاء تشریف لائے بنی اسرائیل کے وہی ان کا مقام باست تھا وہی ان کا مقام بھائی تھا سارا کچھ وہی تھا یعنی بیت المقدس میں جسے اس وقت شام کہا جاتا تھا آج اسے فلسطین کہا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس کو قبلہ ہونا اسے چھوڑنا یہ ان کے لیے مسئلہ تھا جو یہ ہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے نہیں سمجھایا مسئلہ مصلا. یہ ان کے وطن کو چھوڑنے والی بات تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ یعنی جس وقت کعبہ کو قبلہ ہونا چھوڑا گیا منہ کیا گیا بیت المقدس کی طرف اس وقت امتحان تھا ان کا جو مکے کے رہنے والے تھے اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کے منہ کروایا جا رہا ہے کعبے کی طرف اب امتحان ہے ان کے لیے جو بیت المقدس کو قبلہ ماننے والے تھے پہلے اب تو کلمہ تو پڑ چکے ہیں لیکن اب ان کے لیے امتحان ہے کہ جناب وہ پہلے یہ تھا ان کی کہ ہمارا ہی وطن ہے ہمارا ہی قبلہ ہے اسی کی طرح مو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ موافقت اسلام کی ہمارے مذہب کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں اب ان کے لیے امتحان تھا اور بہت بڑا امتحان تھا رب تبارک کو نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہمارے علم میں تھا کہ اس امت کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہے مزے کی بات دیکھیں یہ آگے اللہ عل علام تب ال رسول میں ربت بارک وطار حکمت واضح کی میں یہ تو ہمارے علم میں تھا کہ ان کا کعبہ ہی قبلہ ہے ان کا قبلہ کعبہ ہی ہے رب تبارک بارک وطار عرشا فرمایا ہم نے یہ چاہا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ عاشق رب کے حکم کی عاشق امت بنی ہے یا نہیں بنی ہے یہ ربت بارک وطالع کے حکم پر اپنی مرضی قربان کرنے والے ہیں اپنے جذبات قربان کرنے والے ہیں اپنی خواہشات قربان کرنے والے ہیں یا پھر اپنی مرضی پہ چلنے والے ہیں اپنے وطن کو دیکھنے والے ہیں کہ نہیں سمجھایا مسئلہ تو اس سے کیا ثابت ہوا رب تبارک و تعالی نے کعبے کو پہلے کعبے کو قبلہ بنا کر وہ لوگ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ان لوگوں سے وطن کی محبت کو نکالا رب کا حکم پہلے ہے رب وطن کی محبت بعد میں ہے جو مکہ کے رہنے والے تھے پھر بیت المقدس کو ہٹا کر کے کعبے کو قبلہ بنا کر کے رب تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے جو پہلے بیت المقدس کو قبلہ ماننے والے تھے یعنی یہودیت کو ترک کر کے اسلام کی طرف aaye تھے ان کے دلوں سے جذبہ وطنیت کو نکالا یعنی ان کو یہ ترجیح ہی علم دیا میں تمہارے نزدیک ربتبارک و تعالی کا حکم ہونا چاہیے وہی مرجح ہونا ربت بارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر کوئی شہنی ہونی چاہیے اب بتائیں جی یہ رفتبارک و تعالی نے تربیت فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے سیاب یہ محبوب کے صحابہ کی تربیت ہوئی ہے اس طرح کہ ان کے نزدیک وطن کچھ نہ ہو تو بتائیں یار محبوب کے, کے بیت المقدس کو کا قبلہ ہونا منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو جب رب تبارک کو تعالیٰ نے صحابہ کرام مردوان چاہے ان کا تعلق مکہ کے مشرقین کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آنے والا ہو آنے کے ساتھ ہو یا پھر ان کا یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کے ساتھ ہو دونوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی پختگی عطا فرمائی ایسا اپنے حکم کو سب پر ترجیح دینے والا جذبات اور احساس عطا فرمایا کہ وہی سیاب لے مردوان جو ہیں آ کر تو سامنے ایک بار فرمایا تھا خطبہ حجت البا کے موقع پر بلغانی بلو میری طرف سے پہنچا دو جو اگرچہ تمہارے پاس ایک بات بھی پہنچی ہو تو محبوب کریماتھوڑے کر دوڑا دیے وجہ سترہ اٹھارہ حملے کیے تھے حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے کروائے تھے قسطنطنیہ پر سترہ اٹھارہ حملے ہوئے قسطنطنیہ میں باقی جو سیاحت ہے وہ جاتے بھی تھے واپس بھی آ جاتے تھے یا پھر جاتے تھے وہاں وہاں سے کسی اور مہم میں چلے جاتے تھے سوائے حضرت ابو ابویبن رضی اللہ تعالیٰ مزار ان کا وہی ہے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی وارنٹی دیتا ہوں اس بندے کو جو اس اس کی فتح میں شامل ہوگا تو حضرت ابویبن سائی ردی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں یہاں سے نہیں جاتا میں حضور کی یہ دی ہوئی صنعت جو ہے نا جنت کی یہ میں لینا چاہتا ہوں تو آج تک استمبول میں اس قلعے کی جڑ میں حضرت ابو یبن سائی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے اندازہ لگائیں تو یہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک آج ہم ہیں ہم سے بطن چھوٹتا تو ضرور ہے کس لیے مال کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو دبئی بھیجنے کے لیے ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو امریکہ بھیجنے کے لیے ماں تیار ہو جاتی ہے بیٹے کو لندن بھیجنے کے لیے آسٹریلیا بھیجنے کے لیے کیوں پیسے کما کے لائے گا یار رسول اللہ صحم کے دین کے لیے بھی اپنے بیٹے کو اس طرح اپنا وطن گے ماں کو رونا جاتا ہے جب بچہ جناب دین کے نام پر کہیں ایک دن کے لیے بھی جانے لگے, جانے لگے. ماں لگتی لگتی ہے مرنے لگتی ہے مرنے کہ کیا بنے گا میرے بیٹے کا لیکن جب وہی ماں جو ہے دل پہ پتھر رکھے تین سال کے لیے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے باہر بھیج دیتی ہے اسے پتہ بھی ہے کہ مر گیا تو کیا بنے گا اس لیے آ بھی نہیں سکنا. سکنا پھر بھی ماں تیار ہو گئی اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہم نے وطن سے زیادہ رب کے حکم سے زیادہ وطن کو ترجیح دی اور وطن سے وطن کو قربان بھی کیا ہم نے تو رب کے حکم پہ نہیں کیا اپنی ذاتی خواہشات پر قربان کیا آخر یہ کیوں ہوا ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں آ گیا کہ رب تبارک کو تعالیٰ کے حکم پر ہی سب کچھ کو سمجھ لیا ہم نے رب تبارک تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو ترجیح دی ہم نے بھر اس بات کو کھولا جائے تو بات بہت لمبی چوڑی جاتی ہے کہ وطن پر ہی ربت کو تعالیٰ کے حکم کو ترجیح ہونی چاہیے لیکن ہم نے وطن کو ترجیح دیا رب کے حکم پر رب کا حکم کیا ہے مسلمان جہاں بھی کمزور ہوں ان کے لیے جہاد کیا جائے ان کے لیے جہاد کیا جائے لیکن ہم نے کیا کیا ہے ہم نے وطن کو ابا سمجھ لیا ہے وطن خدا سمجھ لیا ہے اس لکیر جو انگریز لگا کے لکیر گیا ہے ہم نے اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے آج انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مسلمانوں کے ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے پیرا دیا ہے باہر آ کے نعرے لگائے ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں جی ساڑھے چار سو سے زیادہ مسلمانوں کو پکڑ لیا انہوں نے سولہ سال کے بچے کے سینے میں گولی مار دی بتائیں بھائی کتنی مسلمان خواتین ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کیا ظلم نہیں ہو رہا بتائیں ہمارے یہاں کے رہنے والے ان کی مدد نہیں کر سکتے لیکن یہ تیرا پاکستان ہے یا میرا پاکستان ہے یہ نہیں کہا ہم نے تیرا بھی خدا وہی ہے میرا بھی خدا وہی ہے ہم نے تو کہا تیرا پاکستان اور میرا پاکستان ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے کشمیری جو تیرا خدا ہے میرا بھی خدا ہے میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں یار سارے یورپ کے خنجیر جو ہیں وہ سارے ایک گستاخ کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک نہیں ہو سکتے حال ہو چکے آج وطن کو خدا بنا لیا گیا ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں آج پاکستانی جو ہے وہ بنگالیوں کو اچھا نہیں سمجھتا انہیں گالیاں تک دیتا ہے اور وہاں کے بنگالی جو ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمیں اچھا نہیں سمجھتے کیوں اس کا مطلب یہ وہ کہ تیرے نزدیک کلمے کی کوئی قدر نہیں انگریز کی لکائی لگائی ہوئی لکیر کی قدر ہے اسی کو نے خدا سمجھ لی ہے رب ربت و وطالعے کو خدا کیوں نہیں سمجھا نے اگر نے رب ربت و وطالعے کو خدا سمجھا ہوتا تو تیرے نزدیک رشتہ سب سے بڑا وہ لا الہ الا اللہ بنا ہوتا لیکن تو نے تو رشتے بنائے وہ لکیریں انگریز کی بنائی ہوئی ہاں؟ وہ کہا یار اسلام جو ہے نا اسلام پوری دنیا اسی کا وطن ہے پوری دنیا اس کا وطن ہے اسلام کا کہاں حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ ہیں 120000 کے لگ بگ صحابہ اور تابعین کو شہید کرنے والا بندہ 120000 بندے شہید کیے تھے جن میں بڑے بڑے اجلہ تابعین تھے بڑے بڑے ائمہ تابعین تھے انہیں شہید کیا حجاج بن یوسف نے لیکن جس نہید نام کی مسلمان خاتون نے خط بھیجا یہاں سندھ سے کہ اگر بدمعاش ہندو بادشاہ ہے حاکم ہے وہ دست رازی کرنا چاہتا ہے ہیں بدمعاشی کرتا ہے ہمارے ساتھ اس نے وہاں سے اپنے بھتیجے کو بھیجا اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا میں کہ جاؤ مسلمان بہنگا خطہ ہے اس کی عزت اور ناموز کے لیے وہاں پہنچو تم وہاں مسلمان تو یہ تھے یاد ظالم تھا حاکم لیکن بغیرت نہیں تھا لیکن آج کے جو لوگ جائیں یہ بغیرت بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں اور ظلیل بھی, بھی ہیں ان ظلیلوں نے پیسے کی خاطر وہ کتے کی موت مر رہا ہے وہ جنرل مشرق مر ہے کتے کی موت کی نہیں مرا پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائیں اسی زلیل نے افغانستان پہ حملہ کروایا پیسے لے کر بکے لہرا لہرا کے دکھانے والے لوگوں کو ڈرا کے اور یرکا کے رکھنے والے لوگ جو ہیں آج رب تبارک وہ کی پکڑ میں زلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ دیکھنا آپ دیکھنا یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے وطن کو خدا بنا رکھا ہے جن کے نزیر خدا کے حکم کی کوئی وقت نہیں ہے یہ زلیل ہوں گے زلیل میں کہتا ہوں کیا مت مطلب تک ہوں گے اس کے بعد جہنم میں بھی یہ زلیل ہوں گے یہ تاغوت ہیں اور تاغوت کے پجاری ہی ہیں یہ لوگ رب ربتبارک وطال نے کیا تربیت فرمائی یار محبوب کے با ان کے نزدیک وطن نہیں رب کا حکم بڑا ہونا چاہیے اور وہی وہ کیا سیابہ نے یہ دیکھیں جی ربت بارک وطالعہ نے ارشا فرمایا سیقن صفحہ سما قبلتی کان علیہ میں ان قریب پاگل کہیں گے ما کس نے ان کو پھیر دیا ہے عن ان کبلتی جس قبلے پر پہلے تھے یہ ان کو کس نے پھیر دیا ان کے پہلے قبلے سے اب یہ وہاں سے ادھر پھر گئے ٹو مغد زیر منہ کر کے ڈال پڑھ رہے تھے وہاں سے کیوں پھر گیا یہ ادھر کیوں منہ کر لیے انہوں نے رب تبارک کو نے ان کو جواب دیا فرمایا کہ یہ بات قبلے کی نہیں ہے بات کسی امارت کی نہیں ہے بات مسجد کی نہیں ہے بات جو ہے وہ تو رب کے حکم کی ہے کل مشرق ول مغرب و جمیا و مغرب ربت بار کو تعلق ہے ابھی با فرما دیں وہ مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے میں بات جو ہے وہ رب کا حکم ماننے میں بس رب کا حکم ماننے, ماننے, ماننے میں ہے ماننے میں رب تمہارے کو تعالیٰ فرماد ادھر مو کر لو ہم نے ادھر کر لیا رب, رب نے کہا ادھر کر لو ہم نے ادھر کر لیا ہماری مرضی کیا ہے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے ہم تو مرضی پہ چل رہے ہیں اپنے مالک کے حکم کی بس ہم تو اپنے مالک کے حکم پہ چل رہے ہیں ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کیوں یہ اعتراض تو ہونا تھا مشرقین جو ہیں جب مکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو مشرقین یہی کہتے کہ یہ ہمارے قبل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں हैं? हैं? اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں جب بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی نے یہی کہا ہمیں برا کہتے ہیں لیکن ہمارے والا قبلہ اچھا لگتا ہے ان کو یہودی یہ لالچ کرنے لگے تھے کہ امید ہے کہ یہ وہ با... یہ ہمارا جس طرح کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ہمارے دین کو بھی مان لینا ہے نوزال بتائیں, بھئی بتائیں بھائی, بھائی ربت بارک وطالیہ نے کیا ارشا فرمایا رب ربتبارک وطالیہ نے فرمایا کہ محبوبہ شاہ فرما دیں لاہل مشرق ابال مشرق بھی سارا اللہ کا ہے مغرب بھی سارا اللہ کا ہے شمال بھی اسی کا ہے جنوب بھی اسی کا ہے جس کی طرف ہمارا مالک چاہے ہمارے لیے رب کا حکم بڑا ہے ہم ان بڑا عمارتوں کو نہیں دیکھتے جی ہم اینٹوں جی کو سیلوں کو پتھروں کو ان کو نہیں دیکھتے جی ہم تو رب کا حکم دیکھتے ہیں جی رب حکم دے دے تو ہم مقامی براہیم کو بھی مصلح بنا لیتے ہیں رب حکم دے تو حجر اصفت کو بھی چوم لیتے ہیں رب حکم دے تو ہم کعبہ جو پتھروں کا بنا ہوا ہے اس کو بھی تواف شروع کر دیتے ہیں یہ تواف تواف کعبے کبھی نہیں ہے حکم وہ عبادت ہے کعبے کی نہیں ہے وہ عبادت بھی رب تمارک و تعالی کی ہے ملی ملی ملی یہ تو رب تمارک و تعالی کے حکم ماننے کے ہم کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی بات وہ رب کا حکم ہے کیا ہے رب کا حکم ہے بتائیں بھئی آگے دیکھیں جی سبحان اللہ اتنی بڑی بات ارشاہ فرمائی رب تبارک و نے میں غور کر رہا تھا تو مجھے بڑے مزہ آیا رب تعالی ما یا حدیم یا شاہو الہ مستقیم اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلاتا ہے سرات مستقیم دیتا ہے کیا مطلب رب تبارک و تعالی اسی آئیم مبارکہ میں فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی والے حکم پر بعض پاگل اتراز کریں گے بعد پاگل اعتراض کریں گے اور ساتھ ہی تعالی نے فرمایا اور کچھ وہ ہوں گے جو سراط مستقیم پہ ہی چلتے رہیں گے وہ یہ کہیں گے مولا ہمارے لیے تیرا حکم بڑا ہے جس طرح کہے گا ہم اسی طرح منہ کر لیں گے رب کے حکم پہ اعتراض نہیں کریں گے رب کے حکم پہ اپنی تجویز پیش نہیں کریں گے اور رب کے حکم پہ تجویز دینا نہیں یا اللہ ایسے نہیں ایسے کر لے اس سے پاگل کون ہوگا یار رب تبارک گوتال نے انہیں کو پاگل فرمایا ہے ان کو کیا فرمایا ہے پاگل فرمایا میں اور مالک کے حکم پر اعتراض اور مالک کو تجویزیں دینے لگے ہیں اب لوگ رب تبارک گوتال نے میں یہدی مئیا شاہ الاسرات مکیم اب سمجھ آیا ہر نماز میں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں اے دین الصراط المستقیم یا رب یہدی میا اشع اللہ الصراط یہاں رب تبارک وتعال نے اس تناظر میں بیان کیا صراط المستقیم کو کہ صراط المستقیم یہ ہے کہ رب کے حکم پر اعتراض نہ ہو رب کے رسول کے حکم پر اعتراض نہ ہو جو حکم رب دے رہا ہے بندہ اسی پہ آمنا و صدقنا کہے ہر نماز میں کھڑے ہو کے رب تعالی نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا مطلب کیا ہے ہر نماز میں کھڑا کے نمازی یہ کہتا ہے مولا میں تیرے حکم کا پابند رہوں مال و جداد نہ ہوں <سؤال> حکم بڑا نہ ہو میرے نزدیک بڑا ہو تیرا حکم بڑا ہوا مجھے اس راہ پر چلا جس راہ کا تو تقاض یا تو تعلق پیچھے کعبے کے ساتھ اور یا تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے یہ علیحدہ سے بیان ہوا اگر اس کا تعلق کے ساتھ ہو تو کہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے کعبہ افضل ہے بقضا جالنا کو محمد جیسے کعبہ کی بلوچ سے افضل ہے اسی طرح رب تبارک کو تعالیٰ نے ارشا فرمایا حبیب کریم علیہ صحیح السلام کی امت جو ہے وہ بھی ساری امتوں میں افضل ہے دوسرا معنی کیا ہے اگر اس کا تعلق پیچھے نہ ہو تو پھر جیسے مانا پھر تسبیح والا نہیں ہوگا پھر تسبیح والا مانا نہیں ہوگا پھر ایسے ہوگا جیسے کسی بندے کو یہ کہا جائے یہ تو بھائی فلاں بہادر کی طرح بہادر ہے یہ ہوگی تشبیح یا پھر تشبیح مراد نہ ہو صرف اسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی بہادر ایسے ہی ہوتے ہیں جڑ ایسے ہی ہوتے ہیں جوان ایسے ہی ہوتے ہیں یہ تشبیح والا معنی نہیں ہے لیکن اس کی بہادری شجاعت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے بہادری بیان ہے ہو رہی ہے تو رب تبارک وطار جالنا کو ممتم و ستا یہ ذہن میں رہے کعبہ شریفہ جو ہے کعبہ شریفہ یہ پوری زمین کا وسط ہے کیا ہے وسط درمیان ہے یہ سینٹر ہے مرکز ہے اس لیے مکہ شہر کو ام قرآن کہتے ہیں یہاں سے پوری بستیاں پھیلائی گئی ہیں ام القرا بستیوں کی اصل بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نا تو آؤں کرا ہم نے زمین کو کہا آ ہماری بارگاہ میں یعنی ہماری باد مان دوعا و کرہا چاہے خوش خوشی مان لے یا پھر مجبوری سے مان لے ہماری بادمان تو سب سے پہلے جس حصے نے رب کے حکم پر لبیک کہا تھا وہ یہی زمین والا حصہ تھا جسے جہاں پہ آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ اج پوری امت کے مسلمان جو ہیں وہاں جا کے اسے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ اس کی جگہ اسی جگہ پر پہ پہ پہنچ کے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ رب تبارک وتعالیٰ کی میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے کیونکہ اسی نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کہا وے لڑ دیتی آتا ہوا تو رب تبارک و تعالی نے اب یہ امت بھی امت وسط ہے یہ امت بھی امت وسط ہے امتم وسطا امت ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تو میں امت وسط کے لیے کعبہ بھی وہی قبلہ بھی وہی چاہیے جو زمین کے وسط میں ہے رب تعالی میں ہم تو جانتے تھے یہ قبلہ ہی نہیں کا یہ ہے ہاں یہاں جانتے مطلب یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا قبلہ کعبہ ہی رہے گا اس امت کا لیکن ہم نے آزمائش کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تاکہ مکہ والوں کی بھی آزمائش ہو جائے یہودی کو تر کر کے اسلام کی طرف آنے والوں کی بھی ازمائش ہو جائے رب طبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لیتکونوا شہداء علی الناس ویکن الرسول علیکم شهیدا کہ تاکہ تم ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یہ شان اس لیے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر اور رسول کریم علیہ و شام گواہ بن جائے تم پر یہ ذہن میں اس کی صحیح تفسیر اصا تفصیل تفسیر جو بیان کی مفسرین نے وہ حدیث سے پاک ہے حضور کی بیان کی ہوئی تفسیر ہے آ کر فرمایا کیا مت والے دن اللہ تبارک بتا رہا ساری امتوں کو جمع کرے گا انہیں فرمائے گا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا وہ سارے کہیں گے نہیں پہنچا تھا کسی نبی نے ہمیں نہیں کو پیغام دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ہم بیا کی جماعت تمہاری گواہی کون دے گی है? تو انبیاء کرام کی جماعت کہے گی یا اللہ ہماری گواہی مصطفیٰ کریم علیہ کی امت دے گی حضور کی امت گواہی دے گی یہ حدیث پاک صحیح ہے سنت کے ساتھ متن پورا ہر چیز صحیح ہے سیاب کرام آکلام نے میری امت کو لایا جائے گا میری امت کہے گی کہ مولات تیرے انبیاء نے یہ پیغام حق سنا دیا تھا ان کو دین پہنچا دیا تھا ہم سارے گواہی دیتے ہیں ربطارہ فمائے گا تم تو اس وقت تھے نہیں تم گواہی کیسے دے رہے ہو تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نہیں تھے ہم نے جس نے کہا ہے نا زمین دائیں کی بائیں ہو جائے مشرق کے مغربی دائیں بائیں ہو سکتے ہیں اس کا فرمان دائیں پائیں نہیں ہو سکتا ہمیں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی پھر آ کر ایسا تو سلام کیا آپ گواہی دیں گے آ کر ایسا سلام اپنی امت کی گواہی دیں گے اپنی امت کی آپ بتائیں جس نے کچھ کیا ہوگا اسی کی آخر میں گواہی ہوگی نا جس غریب نے کچھ کیا ہی نہیں کے لیے اس کے لیے کیا گواہی ہوگی <تصفح> بتائیں بھائی, <بطاعت> بھائی <سؤال> <سؤال> تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرے हैं؟ हैं? اور یہی گواہی جو ہے آکل کا فرمان ہے آکلام نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کی ساری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں گے ساری امت کے اعمال اور درود شریف جو پڑھتے ہیں ہم یہ درود شریف تو اس کے نام اور اس کے ابے کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں روزانہ پیش ہوتا ہے رسول اللہ آپ کے فلاں غلام نے فلاں غلام اور فلاں کے بیٹے نے یہ دروشری وہاں پر پڑھا ہے وہ دروشی وہاں پہنچا ہے سمجھا ہے مسئلہ یہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے عمال پیش ہوتے ہیں اور مزے کے بعد دیکھیں اور جو علماء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں دین کے لیے لکھتے ہیں ان کی تحریریں روزانہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں یہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہے یہ کیا ہے بتائیں بتائیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بندہ کچھ کرے تاکہ اس کی گواہی آکلے سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی امت کر رہی ہے آکلے سے ہم سب ملازم پر مار ہے لیکن یہ امت کا اعزاز ہے کہ رب تبارک و جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور آخر نے فرمایا کہ رب, آخر رب کے فرشتے ہیں کچھ ایسے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں بس کوئی کہیں سے درود پڑے نا وہ درود لے کے فوراً میری بارگاہ میں آتے ہیں بعض وشال بھی میری بارگاہ میں آتے ہیں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑا ہے یار <سؤال> کتنا خوش نصیب ہے اس کی زندگی کا ایک بار کا پڑا درود بھی حبیب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایک بار کا پڑا درود بھی قبول ہو جائے اور اس کا نام آ جائے حضور کی بارگاہ میں تو بتائیں کیا کرم نہ ہو جائے گا اس پر مالک اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاص خلاص پیدا کرے رب تبارک و رہا کہ محبت پیدا کرے کریما کل سم کی سچی محبت لگن تڑپ پیدا کرے اپنے اندر بلبلا پیدا کرے کام میں بیٹھا ہو گھر میں بیٹھا ہو کہیں بیٹھا ہو فارغ نہ بیٹھے عورت کو کام ہوتا نہیں چلو بندہ دروشی ہی پڑتا رہے کنہیں سمجھ آئے مسئلہ ہاں تمارکار ارشا فرمائے جی دیکھیں دیکھے کنتا علیہ اب یہ یہاں پہ وہ رات بیان کیا جا رہا ہے رات کو کھولا جا رہا ہے کہ ہم نے قبلہ تبدیل کیوں کیا قبلہ تبدیل ہے ہے کیوں کیا رسولہ کلب اللہ کے بہا کہ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ تمیز کرا دیں تاکہ فرق ہو جائے میت الرسول کلب کے مول کلب کون ہے اور متبع کون ہے کہ اس حال میں جب کعبہ کبلا تبدیل ہو رہا ہو بیت المقدس سے کعبے کی طرف منہ کر رہے ہوں اس وقت پتہ چل جائے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے رب جانتا ہے رب کا علم ازلی ہے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تمیز ہو جائے یا پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر اس کی نسبت رب رفتالی کی طرف بھی ہو تو معنی یہ ہوگا رب فرماتا تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا ہے تاکہ, تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا وہ بھی پھر لوگوں پر اظہار کرنا مقصود ہے تاکہ امتحان ہو جائے لوگوں کا کہ رسول کی پیروی کرنے والے کون ہیں اور منقلب رسول کی پیروی سے پھرنے والے کون اور یہی وجہ ہوئی کچھ نئے نئے مسلمان جو تھے وہ پھر بھی گئے انہیں یہ شبہات لے ڈوبے مشرقوں کے اور یہودیوں کے شبہات لے ڈوبے اسلام سے پھر گئے بتائیں بھائی آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں وہ ان کو جناب شبہات پیش کی جاتے ہیں نوز بلّہ بن ذال کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیا جی حضرت عائشہ کے ساتھ آل علیہ السلیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو معافی والا معاملہ یا ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے جناب وہ آتے ہیں اب یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے اسلام نے یہ کیوں کہا تو وہ کیوں کہا دیکھیں جی پھر ایسا ہے تو ویسا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو جواب دیا اس مبارکہ میں آج کا پورا درس میں کہتا ہوں قسم خدا کی ہے ہی اسی مضمون پر پر سب سے بڑا رب کا حکم ہے سب سے بڑا کیا ہے رب کا حکم ہے اب یہ دیکھیں جی تعالی نے قبیر اللہ حد اللہ کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ قبلے کی تبدیلی والا مسئلہ انکانت القبیر یہ تو بہت بھاری مسئلہ ہے یہ تو بہت بھاری ہے کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنانا بیتر مقدس سے لوگوں کو ہٹانا تو زہری بات, بات ہے بات یہ لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا, جائے گا. مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا ہے مکے والے جو ہیں है? وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی اب آ رہے ہیں ہمارے قبلے کی طرف تو ہمارا دین بھی قبول کر لیں گے یہودی جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ اب ادھر تھے تو ادھر کیوں ہو گئے رب رفتار بار یہ بہت بھاری مسئلہ ہے حد اللہ ہاں ان پر کوئی بھاری نہیں ہے جنہیں رب نے ہدایت دے رکھی ہے اب بکر عمر پر کوئی بھاری نہیں ہے انہیں پتا رب کا حکم بڑا ہے. انہیں پتا یہ سمتے کچھ نہیں ہے مارتے کچھ نہیں ہے انہیں پتا یہ اور سلوں کے بنے ہوئی امار کچھ نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ حکم میرے رب کا ہے وہی بڑا ہے جس رب اس کا حکم ہوگا ہم نے اتنی منہ کر لینا ہے بتائیں بھائی یہ بات بہت بڑی ہے اب یہی مسئلہ ہے جتنے بھی احکامات ہیں لوگ اٹھا کے ایسے بول رہے ہوتے ہیں یہ حکم آ گیا یہ تو آج پڑھا مولوی سے سنا ہے یہ بات کیوں ہے میں نے کہا یہ تجھے بھاری لگ رہی ہے نا دعا کر رب سے رب تجھے ہدایت دے ہاں جب بندے کو ہدایت کی نعمت مل جائے نا ہدایت کی دولت مل جائے تو اب آیا مانا وہی یہ دن المستقیم والا جب نماز پڑھنے لگے نا تو نماز میں عید نصد المسکیم پڑھتے ہوئے یہ رب سے دعا مانگا کریں مولا مجھے اپنے حکم کا ماننے والا رکھ اپنے حکم کا پابند رکھ تیرے حکم پہ اعتراض نہ کروں میں تیرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلیل جو اعتراض کر رہا ہے رب کے حکم پر وہ اپنی عقل کو رب تبارک مطالعہ کے علم سے بھی بڑا جانتا ہے اس है سے بڑا کافر کون ہے پھر وہ تو اک فرمن پر نظر ہے یہودی اور نسرانی سے بڑا کافر ہے وہ تو جو رب کے حکم پر اعتراض کرے رب تبارک کو تعالیٰ کے علم کو چھوٹا سمجھے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھے تو اور تیری عقل کیا ہے کیا پدی اور کیا اس کا شوربا رفت بارک و تعالیٰ نے عرشا فرمایا كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حد اللہ یہ بہت بھاری حکم ہے اللہ حد اللہ ہاں ان پر نہیں ہے بھاری ان کے لیے تو بہت ہلکا ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے है. آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ مبارکہ یہ جو الفاظ ہے ان کا خاص شان نزول ہے وہ یہ ایمان یہاں ایمان کی جمع ہے اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہیں لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ جو صحابہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے تھے ان کا کیا بنے گا انہوں نے تو ادھر نمازیں پڑھی ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہیں ان کا کیا بنے گا اپنی طرف سے بڑا شبہ پیش کر رہے تھے وہ بڑا شبہ پیش کر رہے تھے ہاں جی آپ بتائیں پھر دوستو جی کی بنایا جوڑا پھر رب تبارک بتا کیا ارشا فرمایا رب کان فرما اللہ کی شانی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے نہ رب تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا رب نے کیا جواب دیا مزے کے اندر کی بات سنیں اندر کی بات دیکھے رب نے فرمایا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی میرا حکم تھا اب یہ جو لوگ ادھر کے نماز پڑھے یہ بھی میرا حکم ہے تو عبادت اصل میں میرے حکم کی ہے میرے حکم کے تاتھ ہی. نمازیں ان کی بھی قبول ہیں یہ, یہ شان اللہ تمہاری نمازوں کو عبادتوں کو ذکر اذکار و و کو ضائع اگر مزے کی بات دیکھیں یہ تبدیلی قبلہ والا جو حکم ہے نا یہ بھی رب بارک و لوگوں پر بڑا مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ اس وجہ سے سارا ہوا ہے یہ اس وجہ سے سارا ہوا ہے یہ بتائیں جی اتنا فتنہ کھڑا ہو جائے اتنی ازمائش کڑی ہو جائے اور آبا فرمایا یہ مہربانی ہے میری کیا فرمایا یہ مہربانی ہے رب تبارک وتعالیٰ کی مہربانی یوں ہے کہ رب تبارک وتعالیٰ نے ایک چھوٹا حکم یہ حکم دے کر لوگوں کی اہل اسلام کی تربیت فرمائی تاکہ اگے وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے رب کا صرف اشارہ ہو یہ تیار ہو جائیں ہیں پھر بعد میں جب حکم آئے اتنے بڑے بڑے حکم آئے محبوب کے سیابہ علیہ رضوان نے کیسے پھر ان حکموں کو پورا کیا جی اپنے گھر چھوڑنے پڑے بچے چھوڑنے پڑے سارا کچھ چھوڑنا پڑا ہر چیز چھوڑ کے جناب محبوب شابہ جو ہیں وہ روانہ ہو پڑے ان کے لیے پھر وطن نہیں تھا رب کا حکم بڑا تھا رب نے فرمایا یہی میری مہربانی ہے میں نے تمہاری تربیت کی ہے کہ رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے وطن کو بڑا نہیں جاننا رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے اپنی عقل کو بڑا نہیں جاننا رب کے حکم کو بڑا جاننا ہے اپنی تجویزیں رب کے حکم کے سامنے نہیں لانی ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق